اللہ حدیث سے قرآن اور احادیث سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں موجود ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اور نبی اللہ سُبحان و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا اور اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو مومنوں کو یہ بات سکھائی ان کو یہ بات سکھائی کہ آپ کی ذات سے انسان کی اپنی ذات سے انسان سے انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس سے اسے آفیت ہی حاصل ہو انسان کے ہاتھ آفیت میں کب ہوں گے جب وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے کسی کا نقصان نہ کرے تو وہ خود بھی آفیت میں دوسرا والا بھی آفیت میں مطلب اسلام میں اور وہ بھی اسلام میں سامنے والا میں انسان کی زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے مطلب عافیت رکھے تو سام جس کی زبان ہے وہ بھی عافیت میں اور جس کی جس کو کچھ کہنے سے بچا جا رہا ہے وہ بھی عافیت میں اس کا دماغ بھی سکون میں کیونکہ اگر آپ اپنی زبان سے آپ اسلام کے رولز کو فالو نہیں کریں گے اسلام کو توڑیں گے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ زبان سے کسی کو برا مت کو لیکن آپ کسی کو برا کہتے ہو آپ نے اسلام کو توڑ دیا اسلام کے رول کو توڑا سلامتی کے رول کو توڑا مطلب پیس پیس کو توڑا آپ نے اب یہ اس پیس کو شانتی کو آفیت کو توڑنے کا مطلب اس کے رول کو توڑنے کا مطلب کیا ہوا آپ نے آپ نے تو بول دیا اب آپ بھی ٹینشن میں کہ میں اس کو اور کہتا سامنے والا بھی ٹینشن میں مجھے ہی کیوں مجھے ہی کیوں پھر وہ بھی شروع ہو گیا تو آپ نے اسلام کو چھوڑتی مطلب آپ نے شانتی کو چھوڑا نا چیز کو چھوڑا تو آپ آپ کی وجہ سے شروع ہوا تو یہ فساد شروع ہو گیا وہ بھی شروع ہو آپ بھی شروع وہ بھی شروع آپ بھی آپ نے اسلام کو چھوڑ رکھا آپ اس وقت جو ہے آپ دو لوگ جو ہیں جو دو یہ لوگ ہیں یہ اسلام سے بہت دور دور پہنچے ہوئے پتا نہیں پھر ہوتے ہوتے خود اللہ صاحب حفاظت کرے ہم की کی زبانوں کی کہ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا کیا بات کہ جاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ اب ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں اپنے ہاتھ سے تو آپ بھی عافیت میں سامنے والا بھی عافیت ہے اگر آپ نے تکلیف پہنچا دی تو فساد شروع اسی طرح سے آپ اپنے قانون کو عافیت میں رکھیں آپ اپنی نگاہ کو آفیت میں رکھیں اگر آپ بری چیز مطلب اسلام کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر اعضا جو ہے وہ آفیت میں رہے سکون میں رہے ہر اعضا سکون حاصل کرے نگاہ نظر نظر سے آپ نے کوئی گندی چیز دیکھی بری چیز دیکھی اب وہ آپ کے دماغ میں پریشانی پیدا کر دی آپ نے اپنے آپ کو آفیت سے نکال کے پریشانی میں ڈال دیا کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ آپ کو بری چیز تھی اور اس اس کا اثر جو ہے وہ دماغ تو ہوتا ہے اور وہ آپ کو بار بار یاد آتی رہی تھی یار میں وہ دیکھوں میں دوبارہ کروں یہ کام میں اس کو دوبارہ دیکھوں اس چیز کو دوبارہ دیکھوں تو آپ کو پریشان رکھی گی یہ چیز کیونکہ آپ نے سلامتی کو چھوڑ کر آپ نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ وہ پریشانی حاصل کری ہے جبکہ اسلام گرا تھا اپنی نگاہ نیچے رکھو اور بری چیزوں کو مت دیکھو آپ نے بری چیز سنی جس میں بہت لذت تھی اب آپ کو یہ دل کرتا رہے گا کہ میں اسے سنوں میں اس چیز کو سنوں میں وہ بات سنوں کروں کیا, کیا ہے کیا نہیں ہے وہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے اس بات کو جانو تو آپ نے اپنے کانوں کو آفیت سے نکال کر پریشانی میں ڈال دیا اللہ سبحانہ و اپنے بندے کو چاہتے ہیں اپنی انسانیت انسانوں کو چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ آفیت کے اندر رہیں سکون کے اندر رہیں اسی لیے اسلام ان کو دیا کہ تم آفیت اور سکون کے اندر رہو اور آن کے اندر ہر چیز وہ ہر وہ چیز ہے اللہ سبحانہ و نے دوسرے کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کو منع کیا زبان سے تکلیف پہنچانے میں منگے آنکھوں سے تکلیف پہنچانے میں نہ کیا بھائی تم سیر محرم کو دیکھو نیچے نہیں گاگر لو اللہ تبارا تعالیٰ یہ جو حکم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم رکھے ہیں کہ یہ کرو اور جن حکموں کو یہ کہا ہے کہ یہ مت کرو جن کا حکم یہ ہے کہ ان سے بچو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عافیت رکھی ہے لیکن سمجھدار لوگ ہی تو سمجھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے منہ میں کوئی حرام چیز جائے. کیونکہ حرام غذا گئی تو حرام غذا جسم میں جا کر فساد پھیلائے گی اور میرا بندہ جو ہے پریشان گھومے گا اللہ تعالیٰ نے کہا حرام چیز سے بچو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم کی کہ اس کا استعمال کرو اس کو کرو تو وہ حلال ہے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اسے مت کرو وہ حرام ہے حلال انسان کو آفیت میں رکھنے کے لیے اور حرام پریشانی فساد سے بچانے کے لیے کسی چیز کا حلال کرا اللہ تعالیٰ نے تو عافیت کے اندر اس کو بھیجا اول لو اس کے استعمال کرو اور عافیت حاصل کرو اور کسی حرام چیز سے روکا کہ اسے مت کرو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس میں بھی عافیت کی اللہ تعالیٰ نے چاہیے اپنے بندے کی کہ میرا بندہ فساد میں نہ فرق پڑ جائے نبی علیہ اللہ علام نے حلال پہ عمل کیا حرام سے بچے نبی علیہ اللہ سلام کی زندگی جو ہے اسی میں کٹ گئی آپ نے مکمل طور سے اسلام کو فالو کیا تو سمپلی سمجھ لینا چاہیے اسلام پوری طرح سے آفیت کا دین ہے اپنی ذات سے آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں جب آپ کسی کی شروعات نہیں آپ شروعات نہیں کریں گے تو دوسرا کہاں سے کر لے گا اور وہ کر رہا ہے تو آپ بچیے اس سے ڈیفینس دیجیے یہ بھی آپ کو طریقہ سمجھائے گا کہ کیا کیا طریقہ ہے ڈیفینس لو جھگڑ نہیں ہے حل نہیں ہے ڈیفنس کرو اپنے تو اسلام آفیت کا دین ہے اپنے دماغ اپنے دل کو سکون میں رکھنے کا نام ہے دماغ کو سکون میں رکھنے کا نام ہے اور جسم کو سکون میں رکھنے کا نام ہے یہ نیچرل سائنس ہے اسلام کی پریکٹس جو ہے وہ نیچرل سائنس نیچرل تھوریز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ بن پاتے ہیں کمپلیٹ ہیومن بینگ تو دل کے اندر اسلام کی آفیت کی شروعات کے سور تھی اس کا تعلق ہے اللہ کی محبت اللہ کے ایمان سے اور اللہ تبارہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو خوب یاد کرو کیونکہ اللہ بکر اللہ تسماً کیونکہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے جب دل میں سکون میں آتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے پھر دل سے یقین اوپر کی طرح رہتا ہے دماغ انالائز کرتا رہتا ہے دل دل کو پورا یقین ہونے لگتا ہے پھر دماغ انالائز کرتا ہے اس بات کو دماغ میں سکون ہوتا ہے تو دماغ سے دماغ سکون میں آنے کے بعد پھر جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ تم جو ہے ہاتھ پیر پاؤں آنکھ ناک کان سب سکون کے ساتھ کام کرو ٹینشن فری ہو کے کام کرو یہ بات ٹھیک ہے اللہ تبار تعالیٰ ہمارا مددگار ہے قرآن کے اندر یہ یہ موضوع جو ہے بار بار ہے کہ اللہ تبارتعالیٰ کہ تمہارا مددگار ہو تم اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو مختصر بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے مہربان ہے دعاؤں کی درخواست ہے موضوع بہت لمبا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن سمپلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ ہوگا دعا